تم فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا آمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے